اس واسطے قرآن کو آسان قرآن کا سمجھنا آسان <تصفح> یہ جی نعرہ یہودیوں کا ہے مسلمانوں کا نہیں <تصفح> میں ایمان سے کہتا ہوں شریعت کو سمجھنا کائنات کی ہر چیز سے مشکل <تصفح> <تصفح> <تصفح> پھر شریعت کو بیان کرنا